اور ہم نیسب کے لیے مال کے مستحق بنا دیے ہیں جو کچھ چھوڑ جائیں ماں باپ اور قرابت والے اور وہ جن سے تمہارا حلف بندے چپ ہیں ان کا حصہ دو بے شک ہر چیز اللہ کے سامنی ہے